اسلائی الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے نے ایک دوسرے سے محبت رکھی تو کس کے لیے اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی توفیق فیصلہ دشمنی بھی رب کے لیے دوستی بھی اللہ کہے گا ان کو بھی بلاؤ امام الحادل اور وہ حکمران جس نے اپنوں لوگوں آج کی زندگی بڑی ایشویشن ہو سوچو کہ آدمی جو محنت کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ گرمیوں کے دن آرام سے ملے یہی ہے نا اگر پیسے ہو جائے پنکھا لگ جائے چھت مل جائے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 اپنے مال کو سکتا و سکاس سے پاک کرتا رہا قیامت کے بائے گا مسکراتا ہوا نبی کے ہاتھ سے ہاؤسے کوسر کا پانی پیتا ہوا اللہ کے عرش کے سائے میں آرام کرتا ہوا پھر نبی کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے اللہ تیری مار گاہ ہے کہ تم ہم کو اپنے نبی کی نعیت میں جنت الفردوس ادا فرما اور ہماری اس زندگی کو اس زندگی کے لیے بہتر کاشت کا فریج رہا اور ہمیں آخرت پہ یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما الحمدللہ رب العالمین آخرا اللہ علی محمد والا آل محمد کبا صلی تعالیٰ ابراہیمہ والا ابراہیم نکا حبین آل مجید اللہ بارک علی محمد والا علیہ محمد قبابارک تعلی ابراہیم والا آل علی مرحم کا مجید اے اللہ ہم سب کے گنازوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو جہندم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے نبی پاک کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا اللہ اپنے آمد کے دن اللہ حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ اپنے نبی کی وعیت میں جنت الفتوز کا داخلہ نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین کے رحم فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی بفرت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو اللہ بے اولادوں کو اولادا فرما اللہ فقیروں کو تونگر بنا اللہ محتاجوں کو غنی فرما اللہ رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرما اللہ یہ روزے جو ہم صرف تیری رضا کے لیے رکھتے ہیں اللہ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 اللہ تیری ذات پر یقین میں زندگی گزرے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کو اللہ آخرت کے لیے اللہ بہتر اسباب کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی قبر کی تاریخیوں کو دور فرما اللہ قبر کی دحشتوں سے محفوظ فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم گناہ کے گناہوں کو غواف فرما اللہ ہم خطا کار ہیں تو ستار ہے اللہ ہم گناہ ہے ہیں تو غفار ہے اللہ تو ہم خطاکاروں کی خطاؤں سے درگزر در فرما اللہ ہم گناہ کے گناہوں سے درگزر در فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ ہمارے بھائی بزرگ اللہ جتنے موجود ہے سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبور فرما اللہ ہم سب کی تمام نے حاجات پوری فرما اللہ ہم سب کی تمام نے خواہشات پوری فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رب نا تقبل منہ کا سبی العمیر تبا اللہ کا رحیم صلی اللہ علی رسول خیر خلطی محمد الحابین کا مطلب یہ ہے کہ احتفاق کے لیے اکیسویں کی کو کل بیس روزے پورے کر کے کتنے روزے پورے کر کے بیس روزے پورے کر کے دو طرح سے رات کو بہرحال حال گزارنی ہے رات بہرحال حال کے گزارنی ہے ملک کتنے کیونکہ یہ تاک رات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کروایا ہے کہ لہلت القدر ان اللہ پرانے پاک رب میں رب سلزلہ نے ساتھ فرمایا اننا انزلناہو فی ہو کی وما بما ما کا ماں لت القدر لت القدر خیر الشا مسلمانوں اور چڑو اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے رہتے ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نازل کیا اور اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم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 یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسلام کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا رمضان کے پہلے عشرے میں نہ پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی پھر رمضان کے تیسرے اشرے میں تلاش کیا آج دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کے مومنوں کے لیے کتنی آسانیاں وہاں پہنچائی اللہ اگر کہتے کہ سارے مہینے میں انہیں تلاش کرو تو مومنوں کو سارے مہینے تلاش کرنا ترقی اور بڑا مشکل ہو ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو نوازا ان کے لیے آسانیاں باہر پہنچائے ان کے لیے کہا, کہا کہ آخری اشرے اور اس کو بھی محسوس کر دیا کہا آخری اشرے کی پانچ تاثرات آخری اشرے کی بات درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا ازا دخل اشرلہ الاخر شب کا بھی رہوں اہیا نہیں رہوں بھائی نبی پاک کا دستور یہ تھا جب آخری حق آتا اپنی کمر کر لیتے ساری رات جاگتے ساری رات ابھی اس کے ساتھ آیا لے لو ساری رات جانتے آؤ ساری رات اپنے گھر والوں کو بھی پانچ رات اور کتنے کس نصیب ہیں وہ جن کو یہ پانچ راتوں میں سے اللہ جاگرے کی توفیق کتاب لگانا اور ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں سب کرایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا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 اگر اللہ کے رسول کو کہ فرمایا لہرا تو اگر تم نے ادا کر دی ہر سال اگر کوئی چالیس برس تیس برس تیس برس ان پانچ راتوں کو راتوں کو گزار دیتا ہے ساتھ اللہ نے اس کو کتنا سوال ادا کیا ہر سال تراسی سال کی عبادت اور بیس سال جس کو مل گئے سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ خواب ہوا سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ اس لیے اللہ کے رسول قمار میری امت کی عمرے تھوڑی سوال اللہ کے بلو انتوں کو جاتا اور متخب کے لیے یہی ہے کہ وہ موتخب جو کہ مسجد میں گوشے میں آ کے بیٹھ جاتا تنہائی میں اللہ کو بنانے کے لیے اللہ کی یاد منانے کے لیے اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت قرار دے دیتا جاگنے کو بھی عبادت کرا دیتا پھر وہ ان پانچ, جو ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارا جو اسٹاف نہیں رہ سکتا وہ ویسے ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارے لوگوں یاد رکھو اللہ نے یہ ساری راتیں ہمیں بخنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے ایشن کہ مومن بہانہ تلاش کر لے میں ان کو معاف کر آؤ اللہ کی بارگاہ گاہ میں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 ان شاء اللہ جاگ کے گزارنا کیوں بھائی بولو بھی نہ منہ سے بھی اونچی بولو اونچی ان شاء اللہ اور اللہ کے بندو نیت کر لو اور آج ہی سے سوال ملنا شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ اس لیے پھر پانچوں راتوں میں کثرت سے اللہ کاز کر کرنا چاہیے دعا کون سی مانگنی چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سوجائے محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں ان میں کیا دعا تھا یاد کرنا دعا آپ نے پرمایا یہ دعا ما اللہ انکا ان کا خوب بڑو بھائی اللہ عمر ان کا فوب انب الفبا فافی اللہ ان کافل تحب العفو صاف عمی اللہ ان کافل تحب العفو صاف وی یہ لہرت الطلق کی بہترین دعا بہترین وسیفہ لہرت الطلق یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی سوجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رابطہ لوگوں جو لوگ یہتکا بیٹھ سکتے ہیں وہ اتکاف ہے جو اتکاف نہیں رہ سکتے وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شدہ بھی زراح کا کمر کس لے خود رات کو زندہ رکھی حدیث کے الفاظ ہے رات کو آپ نے زندہ رکھا رات کو زندہ رکھا داخلہ اپنے گھر والوں کو بھی سونے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل و رب سے ہم ان پانچوں راتوں کی بندگی کی توفیق ادا اثر بائے والا اللہ سے اگر وہ رات کو پالے تو اپنے رب سے یہ دعا بنوں گا اللہ عبل اللہ تو افبل تو حقبل افواہ کافو آ رہی ہے قدر والی راتیں दुआ याद कर लो तारे मिलकर पकड़ो खोए हुए बिखड़ो ताकि उनके दिमाग ठीक हो जाएगा चैतान वैसे तो कैद है लेकिन उसने इंजेक्शन इतने जोड़ के लगाए हुए कि अभी तक उनका सही ये मसला आ गया वैसे ही तो सुन लो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जनाब अभी पास में आया है जिनमी ये पास सल्लाह और इस सलम ने प्रमाया है कि शैतान रमजान के दिनों में कैद हो जाता है پھر آدمی برا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اس کا وعدہ یہ ہے کہ شیطان نے قید ہونے سے پہلے انجیکشن اتنے دے دیے ہے اتنے لگا دیے ہیں کہ رمضان آنے کے باوجود گزر جانے کے باوجود ان ٹیکوں کا اثر ضائع ضائع نہیں ہوتا اس لیے وہ شیطان کے لگائے ہوئے انجیکشنوں کا اثر ضائع کرنے کے لیے ذرا اپنے دنوں پر اللہ کی توحیف کی قرآن پاک کی برکات کی اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترامیر کی خوشبو کا چھڑکو تاکہ شیطان کے انجیکشنوں کا اثر ظاہر ہو تو سارے مل کر یاد کر لو کو کرو نبی یہ پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنی زوجہ محترمہ ام الم عائشہ صدیقہ کو سکھلائی اور کہا سب سے مقدس ترین رات میں بھی اگر رب سے ناگر تو اپنے بنائیوں کی وافی ہو یاد ہو آپ کا ہی مل کے پڑھو اللہ انکا ان کا حبل تحید الفوا صاف وندی اللہ ہن ان کا حبل تحید الاف صاف اللہ ہندر ان کا اقبول تو حب ال افواہ کا کوئی اے اللہ کو بہت مواف کرنے والا بہت سیاد رکھ کرنے والا اور اللہ صرف معاف کرنے والا ہی نہیں معاف کرنے کو پسند بھی کرنے والا معافی سے محبت بھی کرنے والا اللہ کو مواف کرنے والا معاف کرنے کو پسند کرنے والا اللہ میں بنا تیری مارگاہ میں معافی بن گیا ہے تو ان کو بھی معاف کر دوں کتنی شاندار دعا تو اس لیے سب سے زیادہ انسان کے دلوں پر رم جو آتا ہے وہ انسان کے سلحوں کے سب آتا ہے اس لیے کثرت کے ساتھ اپنے رب سے استفار کر لیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناٹکے نہیں ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ سو مرتبہ استفار کرنے سے دن میں ہیں اگر انسان کے بعد سمندر کی جانور سے بھی زیادہ ہو تو کو بھی ہوا